یہ ہے کہ جس وہدت انسانیت کے لیے اس وقت دنیا کے مفکرین اس قدر مسکرد و بے قرار ہیں اور انسانی معاشرے کا جو نقصد وہ اپنے خوابوں میں دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور ان کے ہاتھوں کا متقل کیا ہوا نظام ان کی ان حسین آرزوؤں کو پورا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں اگر اس کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے حصول و قیام کے لیے کوئی ممتن, ممتن عمل پروگرام بھی دیتا ہے یہ یوں ہی نظری تصورات ہی پیش کر دیتا ہے یہ مقام خاص توجہ کا مستحق ہے میں اس سلسلے میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو میں اس لیے پیش نہیں کر رہا کہ میں خود اس کی صداقت اور محکمیت کا قائل ہوں میں اسے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا حالات کے تجزیے نے انالسز نے ہمیں خود اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں ہمیں اس پیغام پر غور و فکر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا یہ میری پیشکش نہیں دنیا کے مستقرین کا بے تابانہ مطالبہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اسے بے قم و کاج پر بلا تبصرہ اور تقریب ان کے سامنے پیش کر دوں اور یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دوں کہ اس پیغام میں دنیا کی مشکلات کا حل موجود ہے یا نہیں وہ مات الحیم قرآن کریم میں درادران عزیز عصاء آدم کے سلسلے میں جہاں کہا تھا کہ تم نے جو انفرادی مفاد پرستی کی زندگی اختیار کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میں پھوٹ پڑ جائے گی اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, گے, ہو جاؤ گے تو اس سے لازمن یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا انسان کی یہ حالت اب بھی ہوگی کیا وہ اس نفس و نفس نفسی کی قیامت خیزی اور تشدد انتشار کے جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے گا عیسائیت نے حدود اعظم یعنی فعال سے یہی عقیدہ پیدا کیا تھا انسان اس کشتی سے اپنی سہیو کاغذ سے نکل ہی نہیں سکے گا وہ ادبی طور پر درباندہ درگاہ ہو گیا زیادہ درگاہ ہو گیا لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا ادبی مایوسی سرف انسانیت کے مختلف بھی ہے انسان پھر سے اپنے خداؤ کی گنگشتہ کو پا سکتا ہے اس کے لیے خود خدا اس کی مدد کرے گا اس کی طرف سے رہنمائی ملے گی سمانتا نیا ہدایا فلاں خوم علم ولاحم جو کوئی اس رہنمائی کا اجتباع کرے گا اسے کسی قسم کا خوف و حسن نہیں ہوگا یہ رہنمائی رسولوں کے ذریعے بھیجی گئی رسولوں کی مثت سے مقصد کیا تھا غور سے سنیے کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کاناسمتم واحد اللہ نبی جینہ مبشرین و منظرین کیونکہ مقصود یہ تھا کہ تمام نو انسان ایک عالم گیر برادری بن کر رہے اس لیے خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا وہ لوگوں کو متنوع کرتے تھے کہ اگر انہوں نے انفرادی مفاد پرستی کی روش کو نہ چھوڑا تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا اور اگر وہ ایک برادری کی حیثیت سے رہے تو وہ خوشگواریوں کے جھولے جھولیں گے وہ انجن اہم الکتاب بلحق لمبین سیماخلاسوسی <فُوثی> اور ان کے ساتھ جواب قوانین بھی بھیجے جاتے رہے ساتھ تاکہ ان کی روح سے ان امور کے حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ وہ ان امور کے فیصلے حق کو انصاف کے ساتھ کیے جا سکے جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان میں گروہ بندیاں پیدا ہو جاتی ہیں تمام انبیاء اکرام کی دعوت یہی تھی اور سب کا مقصود و ممتہا یہی لیکن عہد قدیم میں کیونکہ وسائل رسل و رسائل اور سامان مواصلات بہت معدود ہوتے تھے اس لیے ان حضرات کی دعوت ان کے علاقوں کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی تھی اور تمام نو انسان کو امت واحدہ بنانے کا پروگرام عالمگیر نہیں ہو سکتا تھا وہ اپنے حسا اثر کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو خاندان قبیلہ نسل کے امتیازات سے بلند کر کے خالص انسانیت کی بنیادوں پر ایک مشترک برادری کی تشکیل کرتے تھے جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے وہ ایک برادری کی افراد بن جاتے تھے جو اس کی مخالفت کرتے طبقاتی تفریق کی گروہوں کو مستحکم رکھنا چاہتے وہ فریق مخالف قرار پا جاتے تھے یہی بنیادی طور پر کفر اور اسلام کا امتیاز تھا قرآن کریم اس فریق مخالف کو مترفین یعنی سرمایہ داروں کا گروہ کیا کر پخارتا ہے جن کی تحید و حمایت مذہبی اجارہ داروں کی طرف سے ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ قرآن سرداران قوم اور مذہبی پیشواؤں کو ایک ہی زمرے میں شمار کرتا ہے اس کے نزدیک پھر آن حامان اور قارون ایک ہی پہلی کے طبی ہیں آسمانی رشد و حداد کی ساری تاریخ انہی دو گروہوں کے باہمی تصادم اور تزاہم کی داستان ہے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہا کہ جب انسانیت کے سن بدوق کے پہنچنے کا زمانہ آ گیا تو خدا کی طرف سے آخری نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھ وہ بات کا ہدایت لایا جس میں اس مقصد کے حصول کا مکمل پروگرام دیا گیا تھا اس رسول نے آ کر اعلان کیا کہ یا انی رسول اللہ علیہ اے نو انسان میں تم سب کی طرف خدا کا پیغام بر آپ نے غور فرمایا کہ اس خطاب میں کس طرح انسانوں کی خود ساختہ حدود و ثبور سے بلند ہو کر گیر انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے یہ کچھ اپنے متعلق کہا اور اپنے پیغام کے متعلق کہا کہ یا خو تم ماض تم و شفا الماخر اے ساری دنیا میں بسنے والوں انسانوں تمہارے نشم و نماء دینے والے کی طرف سے ایک ذات کا ہدایت آ گیا ہے جو تمہارے نفسیاتی امراض کا علاج اپنے اندر رکھتا ہے ہم سے سرپرستی ایک نفسیاتی مرض ہے اسی لیے ترآن کو اس مرض کے لیے نسخہ شفا کہا گیا ہے اس کو ذرا آگے چل کر کہا, کہا کہ یا یار یہ ہم ناس کرم این او انسان تمہارے نشونما دینے والے کی طرف سے تمہارے پاس الحق دی ٹروف آ گیا اب تمہیں انسانوں کے خود ساختہ خرید انگریز نظاموں کی پیروی چھوڑ دینی چاہیے اس رسول نے اپنے تمام پیغامات کو عالم انسانیت کو مخاطب کر کے کہا سورہ بکرا کی میں نے ایک تفصیلی ایپ جہاں پیش کی ہے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے یہ آپ اس تھتے ہوئے پیمفلٹ میں دیکھ لیں گے قلت وقت کی بنا پر میں آگے بڑھتا ہوں قرآن نے یہ کہا کہ onnaso, ولا انہو لكم مدین ہے نو انسان تم رزق کے سر چشموں کو تمام انسانوں کے لیے کھلا رکھو اور اس میں سے اپنی اپنی ضروریات کے مطابق نہایت خوشگوار طریقے سے کھاؤ پیو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر کے ان انفرادی مفاد پرستیوں کے پیچھے نہ لگ جاؤ وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے آپ نے عزیزہ نے اس آیا جلیلہ کے الفاظ پر غور فرمایا اس میں کہا دیا گیا ہے کہ جو کچھ زمین سے حاصل ہو اگر وہ تمام نو انسان کے لیے سامان عزیز بنتا ہے تو اسے رزق حلال و طیب کہا جائے گا اور اگر اس کی یہ شکل نہیں رہے گی تو یہ پھر شیطانی رزق ہو جائے گا اس پیغام کے دینے والے نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں اپنا تعارف رب العالمین کہہ کر کرایا یعنی کسی خاص قوم نسل گروہ خاندان قبیلے کا نشو و نما دینے والا نہیں بلکہ عالمگیر انسانیت کو نشو و نما دینے والا اس ابتدائی تعارف کے بعد قرآن کریم خدا کی اسی ربوبیت عالمینی اور انسانیت ساز تعلیم کی تشریح ہے اس نے خود قرآن کو ذکر العالمین عرف کے لانے والے کو رنگانے والے رسول کو رحمت للعالمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم اس طرح انسانوں کی خود ساختہ گروہ بندیوں کی زنجیروں کو توڑ کر عالمگیر انسانیت کو اپنے آغ سے میں لاتی ہے اور ان, ان انسانوں کو جنہیں مفاد پرستیوں کی حوص خگنا شامی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا پھر سے ایک عالمگیر برادری میں منسلک کرنے کی طرف عملی دعوت دیتی ہے اس نے کہا ہے کہ عدالت خداوندی میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جن کی روس یہ ہے کہ یکما امر اللہ بہی این صلاح ورب جنہیں ملانے کا خبا نے حکم دیا تھا انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور یوں انسانوں کی اس بچی کو فساد انگیزیوں کی رزم گاہ بنا دیتے ہیں اس نے واضح الفاظ نے بتا دیا کہ یاد رکھو وہی نظریہ وہی نظام زندگی وہی عمل اپنے اندر باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو خاندان قبیلہ گروہ نسل قوم وطن کی حدود سے آگے بڑھ کر تمام نو انسان کے لیے نفع بخش ہوگا وہ اماں ماں یم کا سیم کو سفل عرب افیزان قرآن کریم خالی واضح نہیں کہتا نہ ہی خدا کا رسول محض ایک ڈاطیہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا کر چلا جاتا ہے قرآن جس مصنوعین کو پیش کرتا ہے اس کے حصول کا عملی پروگرام بھی دیتا ہے اور اس کا رسول اس پروگرام پر عمل کر کے یہ بتا اور دکھا دیتا ہے کہ یہ پروگرام نہ نا تو ناممکن عمل ہے اور نہ ہی اپنی کامیابی کے لیے کسی مافاؤ کل فطرت ایجنسی کا محتاج ہے انسانوں کے لیے یہ پروگرام ہے اور انسانوں ہی کے ہاتھ میں اس کی تکمیل ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے تو وہ اس پروگرام کے ضرور کار لاتے وقت قدم قدم پر اعلان کرتا جاتا ہے کہ انا ام بشروم میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں اس مقصد کے لیے وہ ایک جماعت کی تشکیل کرتا ہے جس کی خصوصیات یہ بتاتا ہے کہ تم تم خیر اخرجت اس جماعت کو نو انسانی کی بھلائی کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے <تصفح> یہ جماعت عالمگیر انسانیت کی تباہ و بابود کے لیے وجود میں آئی ہے اس میں رنگ نسل قومیت وطن کی تمیز و تفریق کے بغیر ہر وہ انسان شامل ہوتا ہے جو وحدت خالد کے ایمان کی بنا پر وحادت خلق کے مطلب کا پہراؤ ہونا چاہیے قرآن کریم نے بتایا ہے اور یہ حصہ بڑا غور طلبا ہے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ وحادت انسانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انفرادی مساد پرستی کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس لیے اس نظام کو مٹا کر اس کی جگہ عالمگیر نظام ربوبیت کا نفاذ اس جماعت کا فریضہ قرار پا جاتا ہے سورہ زخرف میں اس حقیقت کو بڑے بلید انداز میں بیان کیا گیا ہے جہاں کہا کہ وہ لائن کل لالنا برحمان و بوت ابادم و سور حت و خرف و ان کل کا لما متا حیات دنیا و آخرت ان درد بڑی غور طلب آیات ہے برادران عزیز کہا یہ گیا کہ اگر مقصود فطرت یہ نہ ہوتا کہ تمام نو انسان کو ایک عالمگیر برادری بننا ہے تو ہم ان لوگوں کو جو ہمارے نظام ربوبیت یا آڈمینی سے انکار کر کے سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینا چاہتے ہیں ایسا بے لگام چھوڑ دیتے کہ وہ اتنی جولت جمع, جمع کر لیتے کہ جس سے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیلیاں تک چاندی کی ہو جاتی اور ان کے گھروں کے دروازے اور کرسیاں سونے <خصف> لیکن طبقات میں اس تقاوت سے نو انسان کی ایک برادری نہ بن سکتی اس لیے ہم ایسی جماعتیں پیدا کرتے رہتے ہیں جو جو دو دولت کی اس غلط تقسیم کے خلاف آپ بلند کرتی ہیں اور اس حقیقت کو عام کرتی ہیں کہ انسانی زندگی کا منتخب و مقصوص صرف اسی زندگی کی آسائش و آرائش نہیں اس کے مستقبل کی زندگی کی فلاح و بہبود بھی ہے یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ معاشرہ قوانین خداوندی کے تابع رہے نظام سربایہ کے تحت یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اس سے واضح ہے کہ نئے انسان کے عالمگیر وحادر کے لیے نظام ربوبیت کا قیام ناجن پک ہے یہ نظام متسکل نہیں ہو سکتا جب تک ذرائع رض اس نظام کے کنٹرول میں نہ ہوں جو خدا کے غیر متبدل قوانین کے تازہ ان رز کے سرچموں کو عالمگیر فلاح و بہبود کے لیے سرف میں لائے یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اس جماعت کی اپنی آزاد مملکت کا وجود ناگزیر ہے اس مملکت کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں قوانین سازی کا اختیار کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو نہیں ہوتا وہ اس میں لہذا اس میں اس کا امکان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گروہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے اپنی مرضی سے قوانین بنا دے یہ قوانین غلط اور صحیح کے پرکھنے کے لیے معیار مطلق یا ایکسلوٹ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں ان کے اصول و حدود خدا کے مقرر کردہ اور غیر متبدل ہوتے ہیں جن کا اطلاق تمام انسانوں پر یکساں ہوتا ہے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ مستقرین عالم وحدت انسانیت کے لیے وحدت حکومت کا قیام بنیادی شرط قرار دیتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے واحد حکومت کس طرح عمل میں آ سکتی ہے اس کا طریق قرآن بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ واحد حکومت کے لیے وحدت قانون ناگزیر شرط ہے یعنی ایسے ضابطۂ قوانین کا وجوہ جس کا اطلاق تمام نو انسانی پر یکساں ہو اس قسم کا ضابطہ انسانوں کا وضع کردہ نہیں ہو سکتا انسان جو قانون بھی مرتب کرے گا اس میں اس کے رجحانات قلبی اور میدان ذہنی کی آمیز ضرور ہوگی اس قسم کی رنگ آمیزی سے بالا صرف کباؤ کا وضا کردہ ضابطہ ہو سکتا ہے ابھی مان مان یہ نظام نو انسان کی فلاح و بابود کے متعلق مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اجتماعات منعقد کرے گا ان میں مرکزی حیثیت اس اجتماع کو ہوگی جسے حج سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کعبہ جس کا مرکز ہے کعبہ اور حج کے متعلق قرآن کا پیش کردہ تصور بڑا غور طلب ہے کعبہ اینٹ اور پتھر کی اس عمارت کا نام نہیں جو مکہ میں استادہ ہے جس طرح آج ہم مثلاً جب ماسکو کہتے ہیں تو اس سے خاص شہر مراد نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ نمائندگی کرتا ہے اس نظام کی جو روس میں نافذ ہے اسی طرح در حقیقت ترجمانی کرتا ہے اس نظام کی جو نو انسانی کو ایک عالم دگیر برادری کے رشتے میں منسلک کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے دیکھیے پرانے کریم اس نقطہ کی وضاحت کیسے دل نفیم الفاظ سے کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسا غور فلم وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسے مراکز تو موجود تھے جو کسی خاص قوم خاص قبیلہ یا خاص مذہب سے نسبت رکھتے تھے لیکن ایسا کوئی مرکز نہیں تھا جسے خالص انسانیت کا مرکز کہا جا سکے اس قسم کا مرکز کالا کو بنایا گیا اِن اول بی گز نا سے مرکز یہ حقیقت ہے دنیا میں پہلا گھر جسے انسان کا گھر کہا جا سکے مکہ میں بنایا گیا جو بڑا ہی بابرکت ہے اس گھر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ من داخلہ ہوں کانا آ میں جو بھی اس میں داخل ہو گیا یعنی اس نظام کے سایہ حفاظت میں آ گیا جس کا مرتب وہ گھر ہے وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ و محمود ہو گیا لہذا کعبہ نو انسانی کی پناہ گاہ ہے وہ دنیا بھر کے ستائے ہوئے انسان کے لیے امن کا نشیمن ہے دوسری جگہ ہے وہ عز عالم الحت مساوت و امن اس گھر کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ تمام انسان اپنے اختلافات ختم کر کے ایک مرکز پر جمع ہو سکیں اور اس طرح اعلان روزگار سے امد و سلامتی حاصل کر لیں سورہ معاہدہ میں ہے جاد اللہ الدیت الحرام قیام الناف کابے کو واجب الحترام مرکز اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس نظام کی روح سے جس کا یہ مرکز ہے عالم انسانیت اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے اسی لیے اسے شہر آزاد اوپن سٹی قرار دیا گیا ہے جال نہ ہو لل نہ سے سوا انل آ کے ہے اسے وہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں کھلا رکھا گیا ہے <تصفح> زندن آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ حضور نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مکہ کے مکانات کرائے پر نہیں دیے جا سکتے اس مرکزی مقام میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں شرکت کی دعوت تمام نو انسان کے لیے عام ہے چنانچہ میں حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ وہ افضل فل نا سے تمام نع انسان کو حد کے لیے پکار کر دعوت دے دے اور انسانوں سے کہا گیا کہ وہ لا سے جلد منصطا علیہ سبیلا جو بھی وہاں تک پہنچنے کی راہ پائیں وہ اس اجتماع میں شریک ہوں لیکن وہ اس اجتماع میں شرکت اس لیے نہ کریں کہ وہاں جا کر کمزور قوموں پر ظلم و زیادتی کی اسکیمیں سوچی جائیں گی یا جا لوگوں سے قوانین خداوندی کے بجائے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کرائی جائے گی جن لوگوں کی یہ نیت یہ ہوگی وہ ان اجتماع میں شریک نہیں ہو سکیں گے شریک ہونا تو ایک طرف انہیں تو اس کے پاس پھٹکنے تک بھی نہیں دیا جائے گا عالمگیر انسانیت کو یہ بھی بڑی غور طلب چیز عالمگیر انسانیت کو ان اطلاعات میں شرکت کی دعوت اس لیے دی جائے گی لشہدم مناسم تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ نظام ان کے فائدے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے یہ ہے عزیزا من وہ نظام جسے قرآن وحدت انسانیت کے لیے تجویز کرتا ہے اس نظام کو وہ حق کا نظام کہتا ہے اور اس کے بارہ ہر وہ نظام جو انسانیت میں تفریق کا موجب بنتا ہے اس کے نزدیک باطل کا نظام ہے قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ٹکراؤ کمیونزم کے فلسفہ تاریخ کا ٹکراؤ نہیں ہے جس میں کبھی ایک نظام غالب آ جاتا ہے اور کبھی اس کے برعکس دوسرا نظام حق و باطل کے ٹکراؤ میں حق آہستہ آہستہ باطل پر غالب آتا چلا جاتا ہے اگر کوئی ایسی جماعت وجود میں آ جاتی ہے جو حق کی علم پر باغ باندھ کر رزمگاہ حیات میں باطل کے مقابلے سے کھڑی ہو جاتی ہے تو حق کا غلطہ دنوں کے اندر ہو جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ حق کائناتی قوتوں کی روح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جسے ہماری اصطلاح میں زمانے کے تقاضے کہتے ہیں لیکن اس طرح حق کے غالب آنے کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے قرآن کے الفاظ میں خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان صحیح کی رہنمائی میں جادہ پیما ہوتا ہے تو اس کا سفر حیات دنوں میں طے ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اس کا اتباع نہیں کرتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی ایک راستہ اختیار کرتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ راستہ غلط ہے پھر وہ دوسری راستہ اختیار کرتا ہے اس طرح وہ عقل کے تجرباتی طریق ٹرائل اینڈ ایرر سے مختلف راستوں کی ٹھوکریں کھاتا ایک عرصہ دراز کے بعد سے ہی منزل پر پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کی جماعت کے ساتھ رحی کی روشنی میں اس راستے کو و اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نظام چند دنوں میں قائم ہو گیا اور ایک دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح دیکھتے دیکھتے مختلف ملکوں نسلوں قوموں کے افراد ایک ایسی برابری کے رشتے میں منسلک ہو گئے جس میں تفریق اور تقسیم کا شایدہ تک نظر نہیں آتا تھا لیکن آزان ہو رہی سکیے گا کچھ عرصوں کے بعد مفاد طرف قوتوں نے پھر ابھارا اور اس نظام کی جگہ پھر اسی نظام کوہم نے لے لی جس میں انسان اور انسان میں دو دو مغائرت پیدا ہو گئی خود مسلمانوں کے اندر مذہبی فرقوں کی تفریق جسے قرآن نے منف شریف شرق قرار دیا تھا نسلوں کی تفریق ذات کاٹ کی تفریق امیر اور غریب کی تفریق ادنا اور آلا کی تفریق حاکم اور محکوم کی تفریق عاجر اور مستاجر کی تفریق بندہ اور آقا کی تفریق اور یہی نظام مسلمانوں میں آج تک چلا رہا ہے یاد رکھیے یہ نظام غیر قرآنی ہے اسے اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن اگر یہ نظام مسلمانوں کے ہاں باقی نہیں رہا تو اس, اس سے عالم انسانیت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اس نظام کے اصول اور اسے متشقل کرنے کا پروگرام قرآن کے اندر موجود اور ماسوف ہے اور جس طرح صحیفہ فطرت کے حقوق کسی خاص قوم کے حق میں محسوس رہی اسی طرح قرآن پر بھی کسی خاص قوم کی اجارہ داری نہیں یہ ذکر للعالمین ہے للناس ہے یہ تمام نئے انسانی کے لیے کھلا ہوا صحیفہ ہے جس کا نیچا ہے اسے اپنا لے حالات بتا رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں مغربی ممالک کی غیر مسلم اقوام میں اسے اپنانے کے رجحانات زیادہ ہیں مسلمان تو اپنے مروجہ نظام کو حق کا نظام سمجھ کر ایک گہرے فریب میں مبتلا ہے جس قوم پر بھی نغبی پیشواجیت کا غلبہ ہوگا اس کی یہی حالت ہوگی لیکن اقوام مغرب اپنے ہاں کے مروجہ نظام آئے حیات سے بری طرح تنگ آ چکے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ ایک ایسے نظام کی تلاش میں مبترب و بیتاب نظر آتی ہیں جو وح دیتے انسانیت کا ضامن بن سکے اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام قرآن کے علاوہ اور کہیں سے نہیں مل سکتا اس لیے خود زمانے کے تقاضے انسان کو اس طرف لا رہے ہیں اس کی نشاندہی بھی خود قرآن ہی نے کر دی ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا واضح انسانیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ دارانہ نظام ہے دیکھیے پرانے کریم اس آنے والے دور کی نشاندہی کرتا ہوا کیا کہتا ہے وہ اس دنوں میں کہتا ہے کہ غیر تسین الین کال او وزلو یخرون یاد رکھو کاجرانہ ذہنیت اور سرمایہ داران دارانہ نظام کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا اس ذہنیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنے واجبات پورے پورے لیے جائے لیکن جب ان کے واجبات دینے کا وقت آئے تو ترازو میں ڈنڈی مار دی جائے دوسروں سے کام پورا پورا لیا جائے لیکن اس کا معاوضہ کبھی پورا نہ دیا جائے محنت کرنے والوں کو کام کم دیا جائے اور خود زیادہ سے زیادہ نفا کمایا جائے چیزوں ہی کو نہیں سنیے قرآن کے چیزوں ہی کو نہیں بلکہ خود انسانوں کو تولتے اور مارتے وقت بھی یہی خیال غالب رہے اور کوشش کی جائے کہ ان کی صلاحیتیں دبی سنتی سکڑی اور بلی رہ جائیں انہیں اتنا ہی میں دیا جائے جتنی وہ سرمایہ داروں کے منافع کے لیے مفید ہوں انہیں اس سے زیادہ آزادی نہ دی جائے اور اس کے بعد کہا علاج ذمن ولائے کا اللہ حمد کیا ان لوگوں کو اس کا خیال نہیں آتا کہ یہ نظام ہمیشہ نہیں رہ سکتا وہ وقت آئے گا جب انہیں انسانیت کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا لومن یوم ضحوم اللہ صدر عبد العالمین یہ اس انقلاب عظیم کے وقت ہوگا جب انسانیت خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اس دور کی جس میں انسانیت اس نظام رغوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی قرآن نے بہت سی نشانیاں دی ہیں وہ نشانیاں ہمیں اس امر کی طرف لا رہی ہیں کہ کچھ ہمارا ہی ڈار یہ نظر آتا ہے کہ جس نے شاید ہی عالم انسانیت اس کے قیام کے لیے اٹھ کھڑی ہو نشانیاں جو قرآن نے دی ہیں بڑی عجیب و غریب ہیں برادران عزیز وہ نشانیاں یہ ہیں کہ اضافہ اشار ابتدا جب اونٹ جیسے مفید جانور تیز رفتار ذرائع سفر کی جانچ سے بیکار ہو کر رہ جائے گا ویژل بحس حجرت جب پس ماندہ اور ویسی اقوام میں بھی اجتماعی زندگی کا احساس بردار ہو جائے گا ویژل ہار خبرت جب سمندر جہازوں اور کشتیوں سے معمور ہو جائیں گے ویژل نفوس جب آبادیاں یہاں سے جہاں سے وہاں تک ملتی ہوئی چلی جائیں گی وہ عزت صحوں کو نصرت جب کتابیں مجنات اخبارات بہت زیادہ پھیل جائیں گے وہ سماع سماؤ کش تک سماع عزت سماؤ جب آسمانی کروں پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے فیضل عرب مدت ما و القت معاشی ہے جب ذرائع رسم و کے عام ہو جانے سے زمین پھیل جائے گی اور اپنے معدنی ذخائر کو باہر نکال پھینکے گی اور اس طرح اندر سے خالی ہو جائے گی یہ تو خاضی کائنات میں رونما ہونے والے انقلاب کی انقلابات کی نشان دہی ہے خود انسانی دنیا کے اندر بھی ایک عظیم انقلاب آئے گا اور میری بہنیں اس انقلاب کو خاص طور پر دیکھیں جس کی نشاندہی قرآن نے کی تھی عظیم انقلاب آئے گا اور یہ, یہ کہ وہ عزل معودلت بے دن فطلت جب عورت جس مردوں کے اس کردار نے زندہ در گور کر رکھا ہے انسان